اور یہ دیمہ بحث کی سردہ کتاب شروع تنا سردہ کتاب الوسعاق اور یہ احادیث یہ ہو کر گئی مقرر ملل اس رواد کی جائر مقرر دور اس رواد سنحا فمانا دم حسم للمسالحت فمانا دم المخاصمت حسم للمسالحت لماد المصالمت زد المخاصمت اثر بلا حاصل ہے شراح اللہ جدل مصراحت معنا ادارہ فساد جدل فساد قالوا ایمانہ صلحہ کا معنا دو اسم للمصالحت ایمان المصالحت جدل مخاصمت اصل بلا حاصل صلاح نہ شرک عقد یتقا بین نزاع بین المضی مضاری یعنی بین متخاصمین عقد قانون بین دمتار دمتار دمتار کی کوشش کوشدار بارد. بارد الناس دوبا دو دل. والا عوز آیات اکرمیسی قول اللہ تعالیٰ علاقی رفی کسیرم من جواہم الا من عبر بصدقات او معروف ان اصلاح آیات نصرے کو اصلاح بین الناس کی اس سے فیضہ پڑی رو جرگو کی منافقین جرگیری رکی ار اپلو بائن الناس کو ار دیرام آن الناس میں لکاران اللہ خان کی فیضہ قبائد اپلو بائن الناس اکلو بائن الناس اکلو بیوزے بائن الناس اللہ خیر فی کثیر من نجواہم نشتر اس فیدہ پڑیر جرگو کی اللہ نجواہ من حضر مذاب دی اللہ نجواہ من نظر پجرگی دا چاہتی فیدشتا چاہتی اما ربی صدقت انہو معروح اما گفتدہ کی مانی یو فیو امر شر یوانی یا اسلاح بین الناس وضاب الجزء و خروج الامام ان المواد باقبار اسلاح بین الناس کے خروج دی امام ان امام لکھا قادر اچھی دی احتمام کی فروج امام سالف المواذئ اگر مواذئ ہوتا ایک مزے کی فساد مقامات ہوتا یصلح بین الناس بدی برلمان جس طرح بین الناس بے رخی اور فروج تھا مثالی مقرر فروج کرے فروج امام سلف الموذن جزا کر ملیرن سے کہ اور جزاد خلق فروج اور ذی المال حکام سے کہ ذی زمانہ چونکہ وہ سب یہ انگریز بچی انگریز کا دعویو کہ قتل لڑا عزیزم لاہور والی وسادہ والی پرواز میں ہم یہ دعویٰ کرتا ہوں میں نے را بنی ماریا یہ رات نہا سمک کے درشے سرور نبی کی اورداروں کے پو یہ سن تو نہیں ویکے اور یہ سن سپیدنگ کے درشے دیوسل کے درشے سپیدگی دے بدلے تو یہ ہو یا دان گی وہ در دست پید کی ہمم بھکرہ رحم नरेश تن دیوانہ سنا تو کو بات کرے تو قویر صلاح مبارک صلی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وا کو بات کرے جو سے صحابہ وری ظاہر في الاخير ما كان لا تقطع ما ما كان يعني بالنسبه اكثر ما كان كان على ما كان يعني ما ضاف كانوا على بعض الايات يعني كثير من القرات قال ما كان ايوه مساله متعلقه بالحديث في امم والله باشرني الذي قاموا يعني كما هو رباه وعليه انهم استمروا استمروا قراره وراه حتى دخلت تقدم منها وكان لازم هذا الكلام هذا النبي قرر يوم يعني في دينك و لكن تفين من تفين من تاري من نظر من نظر الشيء بالسلام فلاقو سبحان الله سبحانه لا يسمع عظم إلا التفتر جاء و فكر مؤمنك إني أشياء إليك لا تكتلي و قال موضعين أنه إلينا بقابة إني تلك حي تكتلي فإن أسفان يليه النبي صلى الله عليه وسلم و بها تتنا مكتب أن أتتنا الله عليه وسلم و رسيلا حمالا لما یا رسولوں سونے کی بے رازی اور بندوں کی بندوں کی ابو ثواب جس سے وہ کہتے ہیں نہ سوال خالص نہ سوال شوق کے ذکر ادی سمے تو کبھی ان لوگوں قالال لنبی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ارسلتے تھے عبداللہ ابن بھی در اسلام لو رہا ہے مشرک اتلالات اللہ نے بیٹا دعوت دے رہے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم راج وترتا سورشو دا داوتون قلم دا فرید اصلاح دا کبنید اصلاح ندی ورکبا حمارا سورشو خربانی فتنقل مسلمون امشون محرون ام روان شا مسلمان آلچا نبید خمس روانو وحی ارم انصفیخات ونا دا غزمق دم دنی چکم اضمقا بانی تو دا اضمقا مسافر تنبی رسا مزمقا خورناک واند دوڑی بدخاتی دروہ خورناک اضمقی کی دوڑی جیت دا اضمقا خورناک فلم آباون نبید تَرَجَلَ الْمَجْلِسَ جَاءَ الطَّالِبِينَ لِصَلَاةٍ فَأَنَّ لَهُمْ قَالُوا أُرِيدُ شُهُدَاءَ وَذَهَرَ الْجُدْرُ أُرِيدُ شُهُدَاءَ لَقَدْ آتَانِي نَظْمُهِ مَالِكَ وَعَزِيزِي بِهِ مُعَمَّرَ أَبُو زَبَانَةَ قَالَ اقْتَبِلُوا لَكِنْ قَالُوا مَنْ صَابَتْ بَيِّدَ ظَرَفًا فَقَالَ جُمِعَ أَنْصَارٌ مِنْهُمْ يَقُولُ سَيَدَاءُ سَامَتِهِ مِنْ جَوَادِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَرَسُولُ بی دพระ नबीरे सलाम देर खुश होता दर सारे बीरा नास्ता अलु बगजवा वसतदा अब्दुल्लाह इने अदल नन फरस कतांदा कम ने सरे दफन लगाना शतम गजल कदेव बंदा बगजवारे कु लवाहज मिन हुआ लवा किन फनि गन कसार हर किताब मुशरिकिन मुसमरान इ कु ما فیشو مہمے زیک وہ حال پسند بانے او پلاسن بانے سبلو بانے در در شروش وبلغنا وصداره ان کہ ان حال زلت کے دار پر بار دیکھے حضور شیرین دعائیں بنے سرپا سب بہنوا کتاب کتنے داروانے نبری بن بتل تراک لے یہ صحیح نذور حادثے سے کہ عبداللہ ابن ہوئے اصحابی ماہذ نزول ریاست کو اخیل عبداللہ ابن ہوئے اصحابی ولی اللہ صاحب عبداللہ ندس کتاب کتاب کے میں نہاری ناصحاب فق سنی فق مجلس کے اخلاط و مشائکین و مسلمین واہو الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر دار جے دا مرغری دے جوں دا کو ملان نو رسنگ دا سی کی کہ تو ان صاحبہ تے میں جب تو کر جواب تفسیر عبداللہ نے اپ کو سرانے جواب دی ہن نے بتا دے ترا کا امام کو سرانے کی تفسیر دا عباس آب موجود ہے وانا ابن امير جانم من قومه وهم المؤمنون جلدی وعانہ ابنوں بے رجال من قومی ہی معاونت وقدر دلے رویے سکرسارتا قوم دغن حرانتوہم اومنون فقت تلو یگلے اوگرانا انتائی اقلاقوں انتائی بتا اندرمی بیت درو انہا پسی من ابن بتا لتراس باتدر سو پاس جو خارب عبداللہ خادا مما انتخف تو ممسددرین تا درمی دا عزیز رہے چماغستے دے انتخف تو اخص ما بحثے تم مسلسلنا مقتل جلوسنا مجلسی درس ومقتل تحدیثنا مجلس الذکر اسن شاء الله تحدثوا الله تعالی مجلس الذکر سر محکمہ کی تذمر باب چیز ذکر میں اسی سے ما حدیث تم مسلسلنا قبل جیسا ان بمثلہ درس مقتل جلوسنا شروع الذکر مقتل شروہ حدیث باب اللہ کا ولی جب جانا دے ان شرک قاضی قتل ہو گا بشر ایک قاضی سے کہ نظام کہ پنرا نظام ہے مارا نرے کازی <سؤال> پشترکی اعتبار دینا آدمی رزون دیسن سلا اللہ جس رہبیانا اللہ آتی سلاح رہے وی حیقہ کی خضرو ہوئی ہے ایک آتی ہے کہ وہ شرکی نرے اور پشترکی دا آدمی رزون دیسن سلاح رزون دیسن پہ نرازی مریات دینا صلی اللہ علیہ وسلم دینا جس رہاں نسان ساریانی شاہدی نخماری نظر امان برا و نعمہ تقسیدار دعوت اختمام درمیان دو مینار دی غرض تنظیمیں ظاہرہ نا نبا نبی جی دے سمجاو سلام علیہ الصلوۃ ہتہ تلو حتا ترام گٹی پہ خبر خان نبی دے سلام پر بارے فقالا مرغول تے ای سبب اعلان سمعن ہو غرض اللہ سبحانہ تمام رضی امور جو جی اسلام لا بین الناس ایمان رفقار دا ذہن تھی تم اشارہ نفر تو ہم دا, دا. او ہم قاضی امام ابو پن مجد کے ناز سے خلق بدر از جنہیں اسمان دے دیو پن سے قاضی خلق بدر از ذباہ عمر سے یہاں میں قاضی سے کل <سؤال> تک سایہ پتے وازانہ خپل کے نازی قاضی کے نام پر قانون حرکت کی اولاد کی ابلیس را صالحہ بہ رحمات اللہ علیہ امام حسن و حسین علیہ صالحہ بہ رحمات اللہ علیہ امام ابن قل معي كذرا دوصل وقير اوذ النفس والشح صلحتي هذه ما خبطت متفاحت بالادي او لفظوا بالشح على الشيء الذي انتهت في هذه ووصل فقير منشذ نزلات فاس الله تعالى منشذ نزلات كريمه لا بقار ذور ذكريات حسنه زيادهنا بقدره من ذينا ده عدل عليه خاون آکم آکم دی دی دا دا اور رجل الذي كذا يريد خذا خير يكد فالقاول ذا زبان مزاد ورجل يرام ما لا يجبو لا صلى ني كي ني فالكذرات ذات كرم مزنور کہیں اكم اكم دي كبرن تکبر فزال تکبر کہیں کبرن تکبر يالور ما سيات خلاف ري يريد خلاف ا خوند رادو بجدريكم رادو كل يوجد يداي فتقولوا في شيء ام سكن ما من ري کا ما در وقت ما تا راکا ما شتا آلت خاون او, او جائزدہ اس طرح کو چلے چمشی سادسین علاصول حجورین حضور حدا جور بانے وہ مردود ان تھا ہے نا انا مت کرن نام <سؤال> <سؤال> <سؤال> وہاں خطاقا نخصان دو زدیر وقت ندام آرمی کی جی بھی قائل زدیر کو ابن ہے ان ابن کا علا صیفہ علا ظلہ بھی مرتی ہیں از ظلہ ازا ان کو رکھو شروع الرجلون الذين قال <سؤال> انما قال ان الرجال لا يرى بالرسول الله صلى الله عليه وسلم الله لا تفل الا قذيت كتاب الله فقال فضلوا ربكم منه يا عربنا لقبوا نعنا قبض بينام بكتاب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قل فان عذيب لا هذا زمان زیر عرابی سمجھرو فزناب عملتیہا و انی حکمتو ان عرابی حضرت زمانی مکلو جزا زید عرابی و قدر عرابی و جنر دے بلترد او دیکھ سمانی بنجید ان ابنی کانا صیفا علا حاضر ازیر معلومی کہ لدعا زیر دعا و قدر دعا او دعا پر کلاقا سے حضرت صحید کہ قلب لاکر من جانے بروغا ہے ان ابنی حاضر کانا صیفا علا حاضر فزناب عملتیہ بقالو المنخل دو سر کو بدوارا کہا وقال هو العلماء ولا ابن كرجم صاحب رجم لقد ابو ذئب ابنيه منهم ذلك الشيء الذين فطور جونی ادعى صلح على جوري ما في ديوان طلبہ ودیہ بیمنیہ پر دی طرفنا طلب دی عدم قانون عدم مزنیہ تھا دگر سمع الطالب قال میں بےزور بے طلبہ کو سوچ تو کا رنے میں کا جلد میں کتاب وزیرہ جلدی ستاروزی جلدی متغریبہ من آو اوکار چل دی لا داخل یا تاजीर مثلا درشوی نے مکی فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا يان نبين لكم لگا جس طرح کرے وا بوایون درج کی پجے صدر ارات نہیں وصل ہے باذلہ عمل وریتو والغلو فلق دن لاول وقت کلے وصلہ نام قلت وقار نے بجند میں و اما ان طعونس ل رجلین یہ خریدتے ہوئے انہوں نے کہا یہ کہیں خریدے ہوئے ہوں ظوارہ نے یہ کہا جا سمنا او تصرا جا سمۃ داراب العقیلات ان نے یہ کہا فہ فرجمہ اقراروں پر انہی طرف متکلم اور جمعہ کی طرف نکدرت وصول برغمہ الہی طرفت رحمۃ اللہ علیہ تراذا رقبہ تجسس رہے درا درارا جواد اعرابی ایکم ابو العاصف و تالزم لقب الزرہ رضا طلب حق اولی اکرام ہے کہ ازل بابو کا رکھنا